الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيًا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد راضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وقال النبي الملاحم من سلى سيفه في سبيل الله فقد باى الله او كما قال عليه الصلاه والسلام صدق الله العظيم پڑھ کر اللهم لبیک قدم کو رکھیے میدان کارزار میں پڑھ کر اللهم لبیک قدم کو رکھیے میدان کارزار میں جھومتی آئے کی فتح ہو نصرت ایک نئے انداز میں محترم مکرم زیوکار ارباب علم و دانش حضرات منصفین کرام اور مجلے سے در خشندہ میں موجود مجاہد و مواہد سامعین و حاضرین غزوہ حدیبیہ مارک و اسباق کے فقید المثال عنوان پہ چاند گزار آپ حضرات کے گوشت گزار کرنا چاہوں گا دوہے ہے کہ خالق کائنات حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے سامین مکرم خدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے جس کے متصل ایک گاؤں ہے جو کہ اسی نام سے مشہور ہے اور یہ گاؤں مکہ مظمہ سے نو میل کے فاصلے پر ہے اور یہ گاؤں مکہ مذمہ سے نو میل کے فاصلہ پر ہے تاریخ اسلام میں یکم سن ذیل ہجری کو پیش آنے والا یہ واقعہ نہایت اہم محسم اور آئندہ آنے والی تمام کامیابیوں کا دباچہ ہے سامعین مکرم بیت اللہ عرب کا قبلہ گاہ عام تھا تمام اہل عرب اس کو مشترک ورثہ آبائی سمجھتے تھے مہاجرین عموماً اور اکثر انصار اس سعادت کے منتظر تھے کہ اپنے محبوب اور قدیم وطن خاص طور پر بیت اللہ کی زیارت کا حاصل کریں گے لہذا مختلف اسباب کے زیر نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا احرام باندھتے ہوئے صلاح جنگ کی ممانعت کا حکم جاری کرتے ہوئے صلاح جنگ کی ممانت کا حکم جاری کرتے ہوئے بیت اللہ کا قسط و ارادہ فرمایا تقریباً چودہ سو اس سفر میں سالار مدینہ حکمران مدینہ سالار آسم، امیر جیش کے ساتھ ہم رکاب ہوئے میں پہنچ کر قربانی کی رسمیں ادا کرتے ہوئے جائش کے ایک کار کو اہل مکہ کی خبر لینے کے لیے متعین فرمایا جب قابلہ اسبان کے قریب پہنچا تو مخبر نے اطلاع دی کہ قریش مکہ نے تمام قبائل احابیش کو یکچا کر کے متحدہ جمعیت عظیم بنا کر شرارت سے باز نہ آتے ہوئے یہ قانون پاس کر دیا ہے کہ جیسے محمد کو مکہ معظمہ میں مداخلت نہیں کرنے دے گے. سالار اعظم میں یہ خبر پاتے ہی سالار اعظم یہ خبر پاتے ہی اپنی جیس کی قیادت اور رہنمائی کرتے ہوئے مقام مقامی پہ پہنچ گئے گرمی کا موسم پیاس کی شدت پانی کی قلت اور کم کو دیکھتے ہوئے لشکر اسلام نے جب آگاہ کیا تو والے آسم میں ترکش سے تیر ازم نکال کر دیا کہ گڑے میں گاڑ دیا جائے تیر کے گاڑنے کی دیر تھی کہ رب سلجلال کی مدد و اور سے پانی اس قدر جوش مارنے لگا کہ جیش محمد نے سراب ہو کر پیا پانی اس قدر جوش مانے لگا کہ جیش محمد نے مرد مجاد پر پڑھیے دنیا سگزمہ فروق اعظم کے, کے نام یاد کرتی ہے مگر سگزمہ فروخ اعظم نے اہل مکہ کی عدوت و معدت کے پیش نظر معذرت کرتے ہوئے جیسلے ہونے کے ان کی رائے پہ اتفاق کرتے ہوئے سگنا عثمان غنی کو روانہ فرمایا جب یہ سرگروش مجید مکہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کو سال تباہ نہیں کرنے دے گے چاہو تو اکیلے اعظم طواف نہیں کریں گے عثمان بھی طباف مکرم اس جان باز مجاہد کی یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ الا مکہ نے انہیں نظر بند, بند کر لیا اور ادھر سالار اعظم کو یہ خبر پہنچی کہ جیش کے سرپروج مجاہد شہید کر دیے گئے ہیں سالار اعظم نے یہ خبر پاتے ہی سفیر کے قتل کا احساس لینے کے لیے جہادی ماباقینا آپہ کا اعلان کیا جہاد کا اعلان کیا تو چودہ سو مجاہدین ان سو مونسط کا ثبوت دیتے ہوئے اجتماعی تو بامی اخوت اور ان سو مونسد کا ثبوت دیتے ہوئے سالار اعظم کے ہاتھوں میں ہاتھے کر علل جہادی ماں بکینہ آپ کی بت کر کے قریش مکہ کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا اور بامی اخوت اور ان سو بامی حقوق اور ان سو محبت سے یہ بابر کرا دیا کہ جیسے محمد کوئی بادشاہی فوج بلکہ جیسے جیسے محمد, محمد تو ایک جان ساروں اور جان بازوں کی جان بازوں کا لشکر ہے اور بامی رب تو اتحاد سے یہ باور کروا دیا اور بامی رب تو اتحاد سے یہ باور کروا دیا کہ جیسے محمد کو اور بامی روتوں سے یہ باور گوا دیا کہ قریش مکہ ان کے کروتو اتحاد کو دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جیسے محمد ان کے سالار اعظم پہ محبوب اور جیسے محمد بیاش کی یاد ختم شامی نے مکرم اس وقت جب جیسے محمد نے اطاعت امیری کا وریزہ سر انجام دیتے ہوئے سلار اعظم کے ہاتھوں پہ بت کی, بے کی بے تو بے قوت باطل پہ لرزہ تاریخ ہو گیا اور آج بھی جیش محمد جرت استقامت کے ساتھ باطل کے خلاف جبل استقامت بن کر سلار اعظم اپنے کمانڈر کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ان کے شانہ بچانا چلتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ آج باطل کے خلاف جب سگاوت کیوں نہ ہوتے آج سے چودہ سو سال جہادی ما بقینا بکینا تھی بیت کرنے والوں سے انہیں یہ دس ملا تھا کہ بنا بلّہ کی تہ بقا کا راز مصبر ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا وما